عادتاه ا ا تي محمد بن الوسيله والفاضل تواضع <تصفيق> الصلاه ان ومن سيئات الله فلا مضل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 وخرق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 من بسم الرحمن يا آمنوا اتقوا محترم سامعین بدرگان نوجوان ساتھی ہو یہ سورت الحشر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے اور تقریباً بہت سارے ساتھیوں کو یہ آیت یاد ہوگی جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دیا ہے یا نفس ما قدمت لغر اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ایک تو تکو اللہ کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم تکو اللہ اختیار کرو اور دوسری چیز محاسب نفس کا حکم دیا فرمایا وہ تنظر قدمت لغد تم میں سے ہر انسان غور کرے اور اپنا محاسبہ کرے فکر کرے کہ کل قیامت کے لیے وہ کتنے نیک آمال بھیج رہا ہے اور کتنی نیکیاں کر رہا ہے یا کتنے گناہ اور برائیاں کر رہا ہے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کرا دیا ہے کہ اپنی ذات کا اپنے نفس کا محاسبہ کرے ولتم دو ما نفس ماں قدمت کل قیامت کے لیے کون انسان کتنا بھیج رہا ہے اور کیا بھیج رہا ہے ہر انسان کو چاہے اس پر غور کرے اور اپنا محاصرہ کرے اور انہی محاسبے نفس میں سے ایک محاسبہ یہ بھی ہے کہ جو نیکیوں کے خیر اور برکات کے اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے بعد حج کے مہینے ہیں ہر ہفتے میں اگلا محرم کا مہینہ کا رہا ہے خیر و برکت کا دن اسی طرح سے ہر ہفتے میں جمعے کا دن آیا کرتا ہے یہ بڑے ہی مقدس ایام ہیں ان دنوں سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہو یہ بھی تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا کتنی اس نے عبادتیں کی اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کری کتنے توبہ استفار کی وہ اسی طرح سے ہر ہر نیک موسم میں ہر آدمی کو چاہے کہ محاسبہ کرے ابھی جن ایام میں ہم اور آپ زندگی گدار نہیں ہیں زلہج کا مہینہ ہے اور آج زلہج کی پہلی تاریخ ہے رب العالمین نے جن مہینوں کو اور جن ایام کو خیر و برکت کا مہینہ اور اسی طرح سے بڑے عجر و ثواب کے ایام بنائے ہیں ان میں زلہج کا پہلا عشرہ ہے اور یہ حج کے ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ نے فرمایا اے اے لوگو بها من من من وصل تمام مسلمانوں کو تین باتوں کا حکم اس سدیش کے اندر دے رہے ہیں سب سے پہلا حکم یہ آواز میں گھرے اسی لیے نبی فرماتے ہیں نبی علیہ ما من او صلی اللہ علیہ اے کوشش کرنا زندگی کا ایک زندگی کا ایک اور زندگی کا ایک سکن بھی نہ جائے یوں ہی برباد نہ ہو جائے یوں ہی گزر نہ جائے کیوں اے یاد رکھنا آدانا آدم آدم زندگی کا آدم کی اولاد کی زندگی کا ایک منٹ بھی اگر منٹ کو کھیل کود نہ اور غفلت میں اگر اس نے گزار دیا نہ کسی دین کے کام میں دنیا کے کام میں یو ہی اگر اس کا ایک منٹ بھی گزر گیا اور اس میں اس میں اللہ تعالی کا ذکر یا کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے تو کا علیہ افسوس نہیں کرے گا لیکن اگر ایک منٹ بغیر عبادت کے بغیر ذکر کے گزرا ہے تو اس پر انسان کو بڑا افسوس ہوگا کاش کیوقع پر منٹ میں بیٹھ کر کے یوں ہی کھیل کود میں گزار دیا اگر اس میں ایک متبہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ ہوتا تو اب اس کا بہت بڑا فائدہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آخرت میں ہوتا انسان بہت ہی زیادہ افسوس کرے گا اس لیے آپ نے فرمایا اے لوگو اپنے زندگی کے ہر ہر لمحے میں کوشش کرو کی نیک عامال کرتے رہو ضائع نہ ہو جائے ضائع کو ضائع برباد نہ کرو دوسری چیز آپ نے زندگی کے اندر ہر زندگی کے ایام ہے, یہ زندگی انسان کو جو ملتی ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں کے لیے اپنی بخششوں کے لیے ازر و ثواب کے لیے اللہ رب العلمی درجات کو بلند کرنے کے لیے کچھ ٹائم کچھ اوقات کچھ دن مہینے مقرر کر رکھے ہیں کہ جن جو بڑے خیر و برکت والے ہوتے ہیں ان مہینوں کے برکتوں کے جھوکے چلا کرتے ہیں اس لیے خبردار کے, کے جو مہینے اوقات ہفتے دن گزرے ان کا خاص کیا رکھنا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسی ساتیں ایسی گھڑیاں مقرر کی رکھ کر رکھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے مغفرت اور بخش کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اگر انسان تھوڑا سے بھی کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ فہانوں برابر اس کا اجرے سواب بنا دیا کرتے ہیں اس لئے ایسے اوقات کا خاص خیال رکھنا یسیب بہا مئی شاہ امین بعد بلکہ دوسری روایت میں تو آپ نے شاہت نمائیا اے لوگو یاب رکھنا یہ بخصوص اوقات بخصوص ٹائم اور مخصوص دن جو ہوتے ہیں خیر و برکت کے لئے اگر ان میں سے کسی مسلمان کو تھوڑا سا بھی موقع مل گیا تو نب یہ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ مخصوص رحمتوں کے ٹائم اور دنوں مہینے جو اللہ نے مقرر کیا ہے کسی انسان کسی مومن کو اگر تھوڑی سی رحمتیں مل گئی تو آپ نے اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم نہیں ہو سکتے a yeah. اس لیے ان دنوں کا زیادہ خاص خیال رکھو وہی ایام جو بے خیر و برکت کے دن ہوا کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتی ہے رمضان رمضان کے بعد سب سے مقدس ایام ہمارے سامنے یہ کے ایام ہے خصوصاً ذلحج کا پہلا آشرا جو آج سے شروع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں حضرت جابد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرانی ہیں امام رحمت ایام دنیا ایام او ایام پورے سال بھر میں اس دنیا کے اندر جتنے دن رات آیا کرتے ہیں دنیا ایام الشر پورے سال میں نہیں پورے زندگی میں سب سے مقدس اور سب سے بڑے اور سب سے عظمت والے دن جو آتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام یہ دل ہس کے ابتدائی دس دن ہوا کرتے ہیں ان دس دنوں سے زیادہ بڑا دن ثاب فرماتے ہیں ان دس دنوں سے بہ کر کے پورے سال میں کوئی اور دن نہیں آیا کرتا اسی لیے نبی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے دل کے ابتدائی دس دنوں کی اہمیت ان کی فضیلت کو بیان کرتے دن کی صبح کی میں قسم کھاتا ہوں اتنا ہی دس دنوں کی قدر کرو میں رب ہو کر کے ان دس دنوں کی قسم کھا رہا ہوں مِنْ عَشْرِ اِن دس دنوں کی میں قسم رہا ہوں اور میں قسم میں ہے یعنی کا جن جو ہوا کرتا ہے کا جس دن کرتے ہیں اور سارے دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور سارے بڑے حج کے آمار کرتے ہیں اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قسم کھائی اور فرمایا قسم کھاتا ہوں تاریخ کی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمی اور اور یوم اے فل... اے پورے دس دنوں کی قسم کھائی اسی طرح سے بے متبادہ خائی. اسی طرح سے یومِ عرفہ کی قسم خواہی ہے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم خواہ کر کے ان کے پقاق و مرتبے کو بہت ہی زیادہ بہا دیا اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صفیح کے اندر اور بہت سارے محدثین نے نتل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا مامن ایامن العمل الشالح فیہنہ امامن ایامن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء اقمت مع سات نمايا اي رواد من ايام العمل الصالح فيهن الى الله ایام الاشر اے یہ کے ابتدائی جو, جو مقام مکان اللہ, اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب ہیں اتنا زیادہ, اور اتنا زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر میں کوئی اور کسی اور دن کے نہیں ہوا کر سام سے زیادہ نیکیوں کا مقام و مرتبہ پورے سال دن میں جن دنوں میں بہاگیا جاتا ہے یہ زلحش کے اقتدائی دس دن ہیں نیک آمان سب سے زیادہ انہاں تعویٰ کے جن دنوں میں محبوب ہیں وہ زلحش کے اقتدائی دس دن ہیں آپ نے ان دس دنوں میں نیک آمان کی اتنی زیادہ فمیلت بیان کی اتنا اونشہ درجہ اور اتنا اللہ تعویٰ کے محبوب محبوب کرا دیا یا رسول اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ ادب و سواب نہیں ہے جو ان دس دنوں میں سے ہی ہی لیکن اپنے ایک ایسا ہے ایک کرنے والے کے برابر بڑا ہو سکتا ہے وہ کون سا مجاہد ہو آپ نے ساتھ رمایا یہ وہ مجاہد ہے جو اپنی جان اور اپنی مار کو لے کر کے اللہ کی راہ میں گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا اور سارا اس کا نوٹ لیا آئیم یہ میں مقدس ایام ہے یہ خیر برکت والے ایام ہے اب ضرور ایام ہے اللہ تارا کے نزدیک یہ سے ہی ضائع نہ ہو جائیں یہ نہ ان ان چاہیے چاہیے اور سے زیادہ زیادہ کے کے اللہ تعالی کے رحمتوں کے اور برکتوں کے کے اب وہ سواب کو ایسا نہ ہو تم سو بڑے رہ جاؤ خیر قوت میں اپنے تدارت میں اپنے بھار میں او عید کی تیاری میں لگے رہ جاؤ اور یہ مقدس ایام تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائیں اور تم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکو اللہ تعالی ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولیھا دا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وطفا وسلم اللہ آباد ان بس دنوں میں جب ابھی آپ نے کمال کا بڑا اجرا ثواب ہے اب وہ نیک کامال کیا ہیں بڑی اہم بہت سارے ہر کی اللہ تعالیٰ کے ان دس دنوں میں بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو محبوب آماد ہیں ان میں سے چند رہی ہیں نمبر ایک نفلی نماز پڑھنا نفلی نماز زیادہ سے زیادہ کہنا یہ بہت ہی بڑا عمل بہترین عمل ہے امام مسلم امام تین امام سی ابن ماجہ احمد بن حمبد رحم اللہ رقل کرتے ہیں میدان بنی طلحہ رحمت اللہ کہتے ہیں ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے کیا ہوں؟ ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے نبی علیہ سراب شام کے غلام کردہ ان سے زیادہ نبی علیہ سراب شام کی خدمت میں کون رہنے والا ہوگا انہوں نے جو نبی علیہ سراب شام جو سنا ہوگا دوسروں نے نہیں سنا ہوگا اس لیے کہتے ہیں میں نے سوبان رضی اللہ تعالہ کو کہا سوبان أخبرني في اللہ الجن کوئی ایسا عمل بتاؤ جس عمل کو میں کروں اور اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا محبوب اور پیارا ہو کہ قیامت اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھے ہی ہمیں سیدھے ہمیں جنت میں اس عمل کی برکت سے پہنچا سومان سوانا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ ہمیں سوانے خاموش میں ہیں پھر khayloni, وہ عمل جس عمل اللہ جنت میں نے دوسری مرتبہ خاموش تین مرتبہ زیادہ سے سالوں پہلے اپنے لیے ہی سوال کیا تھا کیا سوال کیا کیا جواب ملا کہنے نہیں جیسے تُو یہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو سامان ہمیں ایسا عمل بتا جو سیدھے جنت میں میں اللہ ڈالا جس کی سے پہنچا دے میں نے نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا اگر بغیر حساب کتاب کے قیامت کے دن ہنسے کے میدان میں بغیر کسی پریشانی کے سیدھے تھی جنت میں ڈالنا چاہ درجہ او اے اگر قیامت کے دن سیلتھ کے دان کے تو جنت میں جانا چاہتا ہے اگر بھی کبھی کسرتی سلو تو خوب کسرت سے نفل نماز کا اہتمام کیا کر سب سے بڑا عمل جو تمہیں جنگت میں داخل کرنے والا ہے وہ یہ ہے خوب کثرت سے نفل نماز پڑھا کر پھر آپ نے ساتھ روایا ایسے العالمین کے لئے اللہ کی خوشبوضی کے لیے اگر تم نے ایک سجدہ تو ایک سجدہ کرے گا تو ایک سجدے کی برکت سے تیری پیشانی زمین برقی ہوگی اور تیرا ہم رفا کر درجہ تو سب دے میں جاؤ نا اپنی پیشانی کو تباہ ان کے ساری اللہ کی نزا کے لیے پیشانی کو زمین پر دیکھے گا زمین پر سر دیکھتا ہوگا اللہ تیرا درجہ جنت میں بلند کرتا ہوگا اللہ نفری نماز کا معاملہ ہے دوستو. اللہ رفعت اللہ نمبر دو. ان کا جب تو سجدے میں جائے گا اپنی بےسانی کو زمین پر دیکھے گا تو تیری بےسانی زمین پر جب گی تو پچھلے گناہوں کو اللہ تعالی زمین میں گرا کر کے میرے بھائیوں نفلی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اسی لیے اس اشرے کے اندر زیادہ زیادہ سے سے سے کرو کے کے کے کام آ جائے آپ مصیبت کے کام اللہ گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل اللہ تعالی کے نزدیک کیا ہے نبی سب سے بہترین عمل یہ ہے ان بہترین کسی مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کر کے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینے سے بہت کوئی نہیں ہو سکتا ابن کی مصیبتوں پہ کام آؤ کہا ہے تو کھانا کھلا دوا ہمارے پریشان کر رہے ہیں اگر اس کے قرضے کو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا امریکہ یا پکس دنیا کسی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی پریشانی کو دور کرنے یہ افزل العماد ہے میرے اللہ تعالیٰ یہ اتنا افزل العام کرا دیا ہے اسی لیے حضرت محمد بن اور اگر محبت نقل کرتے ہیں حضرت حدیث تمہیں بتاؤں کہ جنت کے دروازے کیا ہیں اے نیکیوں کے دروازے کیا ہیں ایسا ہم صرف نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے ہیں اگر داخل ہو گئے تیرے لیے جنت ہی جنت ہے نے کہا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں سے زیادہ نسلی ستکا دو نسلی سدکا دو جس طرح سے پانی آپ کو بجھا دیتا ہے بندے کے سرکار رب کے گدر کو ٹھنڈا کر دیا کرتے لیے یہ اثر ال امار ہے تیسرا امر جو نبی نے جن کو افسر المان کرا دیا سمجھو اس آخری اشرے کے اندر سے ہمیں ہٹ کے اندر فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اور فکر کثرت کا ذکر کیا جائے اسی لیے بن رضی اللہ ہم نہما سے نقل کرتے ہیں اے مسلمانوں سب سے عصمد والے دن دن ہز کے ابتدائی دس دن ہے اس لیے ان دنوں میں خوب کسرت سے اور پہلی تاریخ سے ہی ہمیں زیادہ حبیب اللہ والله اكبر اللہ اکبر وللہ یہ جو ذکر ہے کلمات ہیں جن میں اللہ کی کبریائی ہے اللہ کی تحویان ہیں اللہ رب العالمین کی باری بیان کی گئی ہے اللہ کی صفات بیان کی جا ہے ایسے کلمات کو زیادہ زیادہ اس اشرے میں پڑھنا چاہیے یہ پورے دستور یہ امر ہونا چاہیے میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ نے اس اشرے کے متعلق ایک اور بڑی تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے آپ میں قربانی کروں گا انسان کو چاہیے چاند نکلانے کے بعد نہ تو اپنے سوالوں کو کٹائے نہ ناخون برشوائے اور نہ اپنے چمڑے کو ہے سے بچنا ضروری نہ نہ خون چندے کو چند تر جب تک قربانی کا جانور زبان نہ کریں یہ اس کی جو ذی کے مہینے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں محب متقو سنت بنائے ہر جو کچھ کہتے اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق دے اے حنان امین ہم نے جو مقبود ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے اے حنان جو اے مشکلات ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے حنان اس عشرے کے جو فضائل ہیں جو برکات ہیں اور جو خیرات ہیں ہم تمام مسلمانوں کو انہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما الحال آمنین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملکوں کو عمر آمان کا دہوارہ بنا دی اور دنیا کے سارے مسلم ممالک کو ہر اعتبار سے عمر السلام دی نصیب فرما ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے تمام حکمانوں کو اللہ تعالیٰ اچھے آمان کی توفیق نصیب فرما وہی آمان کرنے اور وہی قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رنہ ہو آپ کی فرما بہداری ہو خوش نو دی ہو اور امت کے لیے اور ملت کے لیے صلاح و تہدی ہو اے ہر ایسے کام سے الا اللہ ان کو روک لے جو امت کے لئے ملت کے لیے اور ہاں نقصان دے ہو جس میں اپ کی رضا نہ ہو اللهم صل للمؤمنین والؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان الله یامر بالعدل والاحسان وايتاء القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبقی يَذَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذِكُرُوا اللَّهِ يَذِكُرْكُمْ وَدُعُوهِ وَسَّدِبِ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ